کا ہے کہ عنظر میں ہیں مگر اس کے کے فرشتے ان پر آئیں آ تمہارے رب کا عذاب آئے ان سے اگلونی عیسیٰ ہی کیا اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا ہاں وہ خود ہی اپن ہے پر ظلم کرتے تھے